وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرٌ قوم سمود قوم نوح اور قوم آج کے بعد ہے تو وہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئیتے اسے جانتے تھے تو سیلاب سے بچنے کے لیے اور ہوا کے طوفان سے بچنے کے لیے اور زلزلوں سے بچنے کے لیے انہوں نے انتظامات کیے انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنائے اور گھر بھی نیچے نہیں بلکہ انہوں نے پہاڑوں میں سیڑھیاں بنائی اور پھر یہ گھر بہت اوپر بنائے اور پہاڑوں کے اندر محلات بنائے تاکہ نہ کوئی طوفان نقصان پہنچا سکے نہ سیلاب نہ زلزلہ آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں قد تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے انہوں نے یہ موضاع طلب کیا کہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس سے زندہ اونٹنی نکلے اور وہ حاملہ ہو نکل کر وہ بچے کو بھی جنے تو جو نشانی مانگی وہ نشانی مل گئی لکم آیتن یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے پھر فرمایا کہ یہ اونٹنی تم نے مانگی وہ مل تو گئی اب ایک دن وہ تالاب کا پانی پیے گی ایک دن تم پیو گے تو پہاڑی علاقہ تھا اوپر سے پانی گرتا چشموں کی صورت میں اور یہ ایک تالاب میں جمع کرتے رات بھر یہ پانی جمع ہوتا صبح یہ پانی حاصل کرتے تو فرمایا ایک دن تم پانی پیو گے اس میں سے حاصل کرو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی تو اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ وہ جب پانی پیتی تو سارے تالاب کا پانی پی جاتی اور جس دن اونٹنی کی باری ہوتی اس دن کوئی جانور کوئی پرندہ اس تالاب سے پانی نہ پیتا اور اللہ کا یہ کرم تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اُس دن اتنا دودھ دیتی وہ دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا ارد بس تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے اور گھومے پھرے ولا تمسوا بس اور برائی کی نیت سے اسے ہاتھ نہ لگانا اسے نقصان نہ پہنچانا فیا خدا کم ورنہ ورنا تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا وز کرو اور یاد کرو اس جا خلفا دی جب اللہ تعالی نے تمہیں قوم آج کے بعد زمین پر حکومتیں دی تمہیں زمین پر بسایا وہ بب و اکم فل اور اور زمین میں تمہیں چھکانہ دیا تت خون من سہولا قصور نرم زمین میدان میں تم قصور محلات بناتے ہو جو تمہیں گرمیوں میں کام آتے ہیں وہ تن اور پہاڑوں کو تم تراشتے ہو وہ اور پھر پہاڑوں میں گھر بناتے ہو جو تمہیں سردی میں کام آتے ہیں تو فرمائے سردی کے لیے گرمی کے لیے الگ الگ, الگ گھر تھے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کی میدانی علاقوں میں انہوں نے گھر بنائے تھے اور پہاڑی علاقوں میں بھی گھر بنائے تھے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں تو ہر طرح سے انہوں نے بچنے کے انتظامات اور حفاظتیں کی تھی فض کرو اعلی اللہ بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرولہ تاثل مفصدیم اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو مل ا اللہدینکبرومی قوم میں سے متکبرین سرداروں نے کہا لدین ان کمزوروں کو لمن آمن منہ جو ایمان لے آئے تھے ان سے متکبر سرداروں نے کہا انسل مر ربی تم ایمان تو لے آئے ہو تم نے سوچا غور کیا, کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صالح اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں یعنی وہ مالدار لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عقل تو صرف ہمارے پاس ہے امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ جو غریب ہو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بیوقوف ہے اور جو مالدار ہو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے آپ نے فرمایا یہ اللہ کی مشیت ہے وہ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے قالو وہ لوگ بولے یعنی ایمان والے انا بما اور سنا بھی جو کچھ بھی ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس کتاب پر اور اس نبی پر سب پر ایمان رکھتے ہیں قال اللہی نستک برو انا بل آمن تم بھی متکبر لوگوں نے کہا کہ بے شک جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں فعا قار نا قطع اونٹنی کو قتل کر دیا اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں پھر وہ گر گئی اور اسے قتل کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک دن کا پانی پی جاتی ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ جہاں جاتی تھی یہ اللہ کی قدرتی کی نشانی تھی تو انہوں نے خیال کیا یہ اونٹنی جب تک رہے گی لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے تو اس نشانی کو مٹانے کے لیے اونٹنی کو انہوں نے شہید کر دیا وہ رب بھی اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی وہ اور وہ بولے یا سال شختی نا بیما تعید ان کن دمن المرسلیم اے سال اگر آپ سچے نبی ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں وہ لے کر آئیے فدت عمر اللہ اکبر نہ تو زلزلہ پروف ان کے مکانات جو پہاڑوں میں تھے وہ کام آئے وہ مکانات جو سیلاب سے بھی محفوظ تھے طوفان سے بھی محفوظ تھے ان پر رجفہ آئی ایک زوردار خوفناک آواز ایسا خوف کاری ہوا کہ ان کے دل بند ہو گئے ہماری استلاح میں کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گئے اور وہ جہاں تھے وہیں مر گئے اور پھر زلزلہ آیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے کئی مکانات تباہ ہو گئے لیکن آج بھی قوم سمود کے محلات جو پہاڑوں میں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اگر ان کی تصاویر دیکھیں یا وہاں جا کر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بلندی پر وہ پتھر کیسے لے جاتے ہوں گے یا ان کے پاس تو مشینیں بھی نہیں تھیں وہ کس طرح کٹائی کرتے ہوں گے کہ پہاڑوں کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بنگلے اور محلات بنے ہوئے ایک کمرے کے اندر بھی دوسرا کمرہ اور پورا ایک ان کا اتنی خوبصورتی سے انہوں نے مکانات بنائے صرف اس مکانات کے گیٹ کو اگر دیکھے جو پہاڑوں میں بنائے گئے تو آج کی سائنس حیران ہے کہ انہوں نے کیسے بنایا اتنی قوت طاقت رکھنے کے باوجود جب اللہ ناراض ہوا تو اللہ کے غذب سے وہ نہ بچ سکے فاق عدت دار آواز نے انہیں پکڑ لیا فو سمین تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل رہ گئے ان اتنا اچانک سے عذاب آیا کہ وہ اٹھنے لگے تو آدمی اٹھتا ہے تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے تو وہ اٹھ نہ سکے اسی حال میں مر گئے فتح اللہ بس حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے منہ پھیرا اور جانے لگے اور آپ نے افسوس کے ساتھ کہا اے میری قوم ان مردوں سے کہا اے میری قوم لقد اب لگ تم ربی بے شک میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا کم اور میں نے تمہیں نصیحت فرمائی ولاک تو شب ناس <يحين> مگر تم ایسی نصیب قوم ہو کہ جو تمہیں نصیحت کرے تم اسے پسند ہی نہیں کرتے یہ کافروں کا انداز تھا آج کئی ایسے مسلمان ہیں کہ اچھی بات بتانے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں لوتون بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے عبرت ہے بے حیائی کو پسند کرنے والوں کے لیے عبرت ہے وہ حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کو ہم نے بھیجا قوم جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا آپ کی قوم بے حیائی کے کاموں میں ملوث تھی الفا ما من ماں سبق عالمی آپ کو اگر حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کی قوم کی بے حیائی کو سمجھ نہ ہو تو یورپ کے حالات کا مطالعہ کر لیجیے کہ وہاں پر لوگ اب بہت بڑی تعداد ہے جو وہ نکاح ہی نہیں کرتے اور ان کی پارلیمنٹ قوانین پاس کر رہی ہیں اس پر غور ہو رہا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہے عورت عورت کے ساتھ رہے اور نوزب اللہ میں ذالک وہ گناہ عظیم کریں اس پر قوانین پاس کیے جا رہے ہیں اور اسے آزادی کا نام دیا جا رہا ہے بے حیائی کی سوچ رکھنے والوں اور بے حیائی کو عام کرنے والوں کے لیے عبرت ہے فرمایا میری قوم تم وہ بے حیائی لے کر آئے ہو جو سارے جہان میں کوئی ایسی بے حیائی کو لے کر نہیں آیا کہ تم مرد ہو کر مردوں کے پاس جاتے ہو ان کم لتا تجا ل شاہ وتم مندون ان عورتوں سے نکاح نہیں کرتے بے شک تم لڑکوں کے پاس شہوت پوری کرنے جاتے ہو مندون ان نسا عورتوں کو چھوڑ کر یعنی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے بل ان قوم مسرفون بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو وما کا جواب قو الا اللہ ان قولو مجھے تو یہ آیت پڑھ کر ان لوگوں کے قول یاد آتے ہیں جو آج پوری دنیا میں نعرے لگا رہے ہیں کہ جو حیا کو پسند کرنے والے ہیں جو ان چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں اور وہ بے حیائی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو چھوڑ دیں ہمارے شہر کو چھوڑ دیں ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو ہمیں چودہ سو سال پیچھے لے جا رہے ہیں جواب قومی قوم نے صرف ایک جواب دیا کم حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو بستی سے نکال دو ان سوئ یت تو بے شک وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں یعنی ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ شرم و حیا اور پاکیزگی ایک اچھی چیز ہے اور یہ اسے برائی کا ذکر کر رہے ہیں یعنی پاکیزگی کو بطور برائی گنوا رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت شرم و حیا کرتے ہیں بہت پاکیزگی پسند کرتے ہیں ان کو نکالو یہاں سے جیسے ہمارے معاشرے میں کہ جو عورت پردہ کرے شرم و حیا رکھے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی نادانی ہے کہ اچھی چیز کو برا سمجھنے لگے تو ایسے مریض کو تو اللہ ہی شفا دے کہ جب انسان کا ذائقہ منہ کا اتنا خراب ہو جائے کہ میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگے تو گناہ کر کر کے اتنا انسان کا دل خراب ہو جائے کہ اچھی چیز بری لگنے لگے تو اس کو تو اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرم کر دے اسے تباہی سے بچا لے فن جئی نے حضرت اللہ السلام کو نجات دی وہ اہل اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی علم رہا مگر آپ کی بیوی ہلاک ہو گئی یہ منافقہ تھی جب عذاب آیا تو یہ گرفتار ہوئی کانت من یہ عذاب والوں میں سے ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی وہ امتور نہ علی اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی فنگر کئی فقان آقی بتل مجرمین پھر دیکھو گناگاروں مجرموں کا کیسا برا انجام ہوا لیکن یہ بات عرض کروں فورا عذاب نہیں آیا کئی سال تک یہ گنا کرتے رہے اور وہ بھی یہی کہتے اگر یہ غلط ہے تو اللہ کی گرفت کیوں نہیں ہوتی